صورت ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھ سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا چوتھی میں الف لام را درمیان میں میم اور آ گیا سورہ را کے اندر الف لام میم را پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں سوریہ ابراہیم اور سورا ہجر یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ نوٹ کر لیجئے اندھیرے ہمیشہ میں نے ارض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا نور واحد میں بے عزن اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے اللہ العزیز الحبید اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے خوبیوں والا ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ النجی رحو معافی سماوات میں سورہ راز میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضمون نہیں آیا اس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور بیا کے نام تھے لیکن سورہ ناگ خالص جو ہے سورہ راگ وہ بے اللہ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کو تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سینے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے علی کتاب اللہ, اللہ, اللہ کے راستے کی طرف نکالنا اللزی لہو معاف سماوات و معافی رفت جس کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے اور من عذاب شدید اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت کافروں کے لیے بڑے عذاب سے الزی السبون الحیات دنیا الآخرہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے ہر شخص را اپنے غریبان میں جھانکے کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے ہماری ایلوکیشن کیا ہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشنس کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے بھاگ دوڑ ہے خون پسینہ ایک ہے کس لیے آخرت یا دنیا الحیات وہ لوگ کے جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سب اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے آج بھی روکتے ہیں کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے اس کے والدین کہیں کہ تمہاری بت ماری گئی دماغ خراب ہوا تمہارا تم اپنے کیریئر کی فکر کرو تم اپنے مستقبل کی فکر کرو تم پروفیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فتور آ گیا ہے کس کام میں لگ گئے یہ دنیا یہ سد سمیل اللہ روکتے اللہ کے راستے سے بھائی اب وہ نہائے اور اس کے اندر کدی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بور کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے الا کفی ضلال البعید یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں گمتلا ہو چکے ہمار سلام رسول بسال قوم ہی مگر ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے پاس جو وہی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرت بوسا کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوں گی وہی آئی ہوگی نصیحتیں آئی ہوں گی ان کی زبان میں آئی ہوں گی نہیں نہ لہم تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لیے اجنبی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کہاں قطع نہیں ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فیوزیل اللہ میا شاہ تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ یہ دی اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں یشا جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا وہ ہوا نازیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا موسا بے آیات نان اخرج قوم کا منظمات اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسا کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف بکر ہُم بے اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دلوں کے حوالے سے آج ہمارے اس درس میں وہ امبا رسول کی اس بھی آ گئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر میں ایا اللہ اللہ کے دلوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے ار تذکیر میں اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی ایک تسکیر میں ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ شادر ہوئے اور نافذ ہوئے ان نفیزہ لے کر لائے یاطن لیکن صبار الشکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو صبار اور شکور یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناگوار صورت حال ہو تو صبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہ بومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں مبالغے کا سگایا صبار اور شکور شکور بھی مبالغے کا سگائے فعول کے وزن پر بس اس عَلِ اللہ علیہ عالِ فرعون اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دی عالِ فرعون سے یسوم کمسور وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں بھائی ضبح ہوں اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے دبا کر ڈالتے تھے بھائی استا نساک <نِسَاعَكُم> اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وہ فیض عالم بلا رب کم عظیم اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی وہ استاذ نہ رب کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا نہ ان اگر تم میرا شکر کرو گے میرا حق مانو گے میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور پڑھاؤں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ورا ان کا تم لیکن اگر تم کفر کرو گے کفران نعمت کرو گے ناقدری کرو گے ناشکری کرو گے تو پھر ان نہ آذابی شدید تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وہ کالا موسا ان تک فروت امن فی الد جمی الحد اور موسا نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فن اللہ غنی الحمید تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حبید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے المیات کم لبا الَّذِينَ امین قبل کم کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہے خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوہن و عادن و سمودا وقوم قوم نوح اور آج اور قوم سمود وہ نذیرم اماد اور جو ان کے بعد ہوئے لا یام الا اور بہت سی ایسی اور قومیں تھیں جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے یا آت ہم رسول نات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فردو عیدیہم فی افواہم تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال کالو انا کفرنا باسل تم بھی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں وہ ان لفی شکیم مریب اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکو و شبہات ہے میں نے ارد کیا تھا کہ سورہ راز اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہے ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابت رکھنے والی یہ دونوں جو ہیں چھوٹی سورتیں ہیں چھ رکو پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکو پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسا علیہ السلام کا ذکر آیا سلاحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے ذمن میں نازل ہوئی کہ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دی ہے سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول معیانات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو قالت رسول ہو کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جمع کا سیغا چلے گا اف اللہ شک الفاتر سماوات ونر سے تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یہ پھر وہی سرچنگ کوشچن اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ذائق بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے ممکن نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے ید یقر وہ اللہ تعالیٰ سے پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مفرت کرے منظلوب کم تمہارے گناہ بخش دے وہ کم الجل مصمہ تمہیں موخر کرے تمہیں اور تمہار تمہاری رسید راز کرے تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی العجل مسمہ ایک وقت معین تک کے لیے کالو اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا ان انتمنا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان ترین اما کانا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوچھتے تھے ہمارے آبا و اجداد فاتون ب سلطان تو لے کر آئیے کوئی کھلی صنعت کھلی نشانی کھلا موجودہ کالت لہو کہا ان سے ان کے رسولوں نے ان نانحان اللہ بشرم اسلو کو نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری طرح کے انسان ہیں اللہ یمن علام شاہ لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے مندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس خدمت پر کہ خبر تمہیں خبردار کریں ماقان <سلام> اللہ, اللہ اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سرد پیش کر سکے کوئی دلیل لا سکے کوئی نشانی لے آئے مگر اللہ, اللہ, اللہ کے حکم سے اللہ اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر تبکل کرے تبکل اللہ اور کیا ہو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر تمکل نہ کریں ہاؤ از جی پوسیبل فرض کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توقع نہ کریں وقت ہرانا سب اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے تقرم اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں علامہ آز تو مونا اور جو تم ہمیں ایزا پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقین اللہ تعالی ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایزا پہنچا رہے ہو وال نسم اللہ تبونا فل یا تو اور اللہ تعالی ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے وکال ندین کفرول <لِنُسُلِحِم> وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافل ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں نہ ہم نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اولت او ملتنا یا یہ کہ تمہیں لامحالہ اور لازمن لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فاؤ رب ہوں تو ان کی جانب وحی کی ان کے رب نے لنحل غالمین کے ابن ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے وہ لنوس اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے اب وہ قوم جو کافروں کی وہ الاگ کر دی جائے گی اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد میں باد رہی ظال لمن خافا مقامی اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہے کانپتے رہیں لڑستے رہیں،, رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے بحاشمے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا ظال لمن خافہ مقامی و خوف و اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں وسطتا ہوں وہ خواب اکلو تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے جب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وہ خواب اکلو جبارن اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے میمورائے جہنم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استحصاد آیا ہلاک کر دیے گئے کلم یغنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں لا یور علام مسا کے ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ میں ورائی جہنم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وہ اس کا ممائن سدید اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی یا جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا ولا یا کاجو یسی اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وہ یاتی موت میں مکان اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وہ ما ہوا بے میت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کو اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچاتی تھی انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے شدید بیمار ہیں ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت پونچ کی سختی ختم ہو گئی لیکن جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لایا منہ تو فیحا والا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جیل میں ہوگی وہ ممبراہ ہی عذاب اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وہ ممبراہ ہی عذاب بہت سخت عذاب ہوگا